شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق اسلام سورت جی سورت آسان ہے اس کے بنسبت انشاءاللہ ان شاء اللہ ربط سورہ شعرا بصورۂ فرقان سورہ فرقان میں اس بات دعوا برکات دہندہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے اس کے لیے دلائل نقلیہ کیا تھے نہ تھے بالکل اس صورت میں دلائل نقلیہ تفصیلان ہیں نیس سورا فرقان کا خاتمہ اور سورا اس صورت کا فاتح وعید مقذبین یہ بعید نہیں اے فقر قزہ تم آگے بھی بعید ہے ان شاہ ان شاہ من علیہ آیا یہ وعید آ رہی ہے چا جی شاہ جی خلاصہ تسلی خاتم و ذات جرمہ ما تخیف ایک دلیل نقلی سات دلائل نقلیا مفصلا ایک دلیل واحد دو دلائل نقل یا اجمالیہ اور مشرقین کے دو شبہات کا جواب بسم اللہ الرحمٰیم سی میم اللہ عالم براد بالکا تل کا یات مبین تمہید ما ترغیب ما ترغیب یہ ایتیں ہیں کتاب واضح کی مبین سے کس طرح اشارہ ہوتا ہے دلائل نقلیا کی طرف لا اللہ کا باخن کا تسلی خاتم الانبیاء اے میرے محبوب آپ غمگین نہ ہوں حضور کو ہر وقت یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ کفار مکہ کیا ہو جائے مومن ہو جائیں پریشان رہتے تھے فرمایا آپ نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا ہے آپ پریشان نہ ہوں تسلی تو ہلاک کرنے والے اپنے نفس کو اس کے کہ نہیں ہوتے یہ مومن ان نشا اگر ہم چاہیں تو ان کو جبرن بھی مومن بنا سکتے ہیں کیا ہے اگر ہم کیا چاہیں ان کو جبرن بھی مومن بنا سکتے ہیں اوپر سے آسمان سے کوئی نشانی دکھائیں جس کے ساتھ یہ جبرن مومن بن جائیں یہ کن کو نشانی دکھائی تھی اور جبرن عمل کرایا تھا وہاں مومن تو نہیں عمل کرایا کن کو بنی اسرائیل پہاڑ کا ہے ٹکڑا اگر ہم چاہیں تو پہاڑ کا ٹکڑا کھڑا کر کے ان کو جبران مومن بنائیں لیکن لا کراہ الدین جبرن عمل کرایا جاتا ہے مومن نہیں بنایا جاتا ہماری حکمت کے خلاف ہے اگر چاہیں اتاریں ہم ان کے اوپر آسمان سے بڑی نشانی فضل تع پذ ہو جائیں ان کی گردن بوجہ اس کے پست اس نشانی کو دیکھ کے پست ہو جائیں جھک جائیں پھر ایمان لے آئیں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے حکمت تکویں ایسے نہیں مارے ہما جاتی ہیں زجر اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نصیحت رحمان کی طرف سے تازہ بتاضہ مہدا سے مصفتِ ذکر کی مگر ہوتے ہیں اسے سے کرنے والے اے مورزین کو پرحاشہ لکھ لو شکاوت کے درجات شکاوت یعنی بد بختی کے درجات لیکن لیا شکاوت کے درجہ پہلا پہلا درجہ ہے اعراز مورزین کے نیچے کو پہلا درجہ اعراض مگر ہوتے ہیں اس سے کرنے والے فقط قزبو پاستا کی جٹھلایا ہونے نے اعراض کے بعد دوسرا درجہ کا ہے تقزیب قزبو کے نیچے لکھو. دوسرا درجہ تقزیب پس جاتی ہے پسند کری بے آئے گا ان کے پاس آئے گی ان کے پاس حقیقت اس عذاب کی کہ ہیں ساتھ اس کے استحصال کرتے تیسرا درجہ استضاع تو شکاوت کے کتنے درجے ہوئے جی تین پہلا عراض دوسرا تقزیر تیسرا استضاع اوالم ذرا دلی لکلی کیا نہیں دیکھا ہوں اطراف زمین کے کہ کتنی اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوش سے ہے کتنی ہی اگائے ہم نے زمین کے اندر ہر قسم خوش نما سے ان نفی رالگل آیا میرے محترام یہ جو دو آتے ہیں نا یہ بار بار آئے گی میں ابھی آپ کے سامنے اس کی مکمل تشریح کرتا ہوں بعد میں نہیں کروں گا اب مکمل تشریح سن لو فیض کا بے شک مزکور کے اندر البتہ بڑی نشانی بے شاک اس مذکور کے اندر البتہ کیا ہے بڑی نشانی ہے آگے لکھتے جاؤ توحید ذاتی صفاتی افعالی کی جو کوئی مذکور ہوا ہے اس میں بڑی نشانی ہے کس کی توحید ذاتی صفاتی افال کی اللہ ذات میں بہادر ال شریک ہے نہیں صفات میں آئے ہیں افعال میں خدا کے افعال میں کوئی شریک نہیں باکانہ اکثر ہوں مومنین اور نہیں اکثر ان کے ماننے والے بوجہ اناد کے مومنین کہ نہیں چلے کھلو باوجہ اناد کے اکثر وہ ضد و انات کی وجہ سے نہیں مانتے وہ نہ ربا قلعہ ولا بے شک رب تیرا وہی غالب ہے عزیز کہنی چلی کھو عذاب دینے پر قادر ہے غالب جو ہوا تو عذاب دینے پر قادر ہے لیکن کیا ہے رحیم ہے مہربان ہے اس لیے مہلت دے رکھی ہے رحیم کے چلے لکھو کیا اس لیے محلت دے رکھی ہے ٹھیک ہے بھائی اب مکمل تحقیق آ گئی دو ایتوں کی تو یہ دو ایتیں بار بار آئیں گی وہاں میں تفسیر نہیں کروں گا یہ آ آپ کے پاس ویز نادا ربو کا موسا دلیل نکلی تفصیلی نب پکارا تیرے رب نے موسا کو یہ کہ چلا جا ت قوم ظالمین کے پاس قوم فرون یعنی قوم فرعون کے پاس بدل ہے علائت کون کیا نہیں وہ بچتے شرک سے خوف خدا ان میں نہیں ہے یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا چلو فرعون کے پاس چلو ایک کوہ تور کے فرمایا کال رب ان خوف پہلی گزارش قال رب کے نیچے لکھو پہلی گزارے عرض کیا علیہ السلام نے اے اللہ میں تیار ہوں فراؤن کے پاس تبلیغ کے لیے تیار ہوں لیکن میری دو گزارشیں ہیں میری کتنی گزارشیں ہیں دو گزارشیں ہیں سمجھے ایک تو یہ ہے کہ وہ پکا بھئیمان ہے کیا خدی دعویٰ کیا ہوا ہے اس نے وہ میری بات ہی نہیں سنے گا بالکل ٹھکرا دے گا خوری دعویٰ جس نے کیا ہے بدماش اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میں وہاں ایک غلطی کر کے آیا تھا کس کو مار کے آیا تھا ان کا آدمی کبتی مار کے آیا تھا وہ ان کا میرے اوپر دعویٰ ہے کیا ہے وہ تو مجھے جاتے ہی پکڑ لیں گے کہ آ گیا وے ڈاکو آ گیا کاتل آ گیا اس کو قتل کرو یہ میری دو گزارشیں ہیں کالا پہلی گزارش عرض کیا ہے میرے پروردگار بےشکر میں اندیشہ کرتا ہوں یہ کہ جٹھلا دے مجھ کو ابتدا اور تنگ ہو سینہ میرا اور نہ بولے زبان میری لہذا میرا امدادی ہو کو میرا کیا آخر میں جو وہاں تقریر کروں گا ٹھیک ہے نا تو میں ایک بات کروں گا وہ جٹھلائیں گے کہیں گے کہ غلط غلط تو کوئی میری تصدیق کرنے والا ہو یا نہ یہ فعار سر پس واہ بھیج دے تو طرف کس کے خارون کے آرون بھی میرا کیا ہو جائے امدادی ہو جائے بھائی ایک بات سمجھنا کہیں مناظرہ کرنے کے لیے جاؤ نا اکیلے نہ جا کرو پندرہ بیس آدمی ساتھ لے کے گئے کرو جو تمہاری طرف سے شور مچائیں تصدیق کریں www. تم ایک www. بات کرو نا تو آگے کہیں گے غلط تو یہ پندرہ بیس آدمی کہیں گے صحیح صحیح صحیح یہ کیا کرو وہ اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے خود شکاست کائی تھی میں اکیلا تھا اور دوسرے آدمی کے ساتھ پانچ چھ آدمی تھے میں جو غلطی کرتا ہوں سارے جٹلا دیتے اور بریلوی کے ساتھ نہیں مواحد کے ساتھ ایک مواحد مولوی ہے میں نے اس کو کہا یہ ویڈیو فلم میں بنانی کیا ہے حرام ہیں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ میں نے مباحثہ کیا ہے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب کے ساتھ میں نے گفتگو کی حضرت فرماتے ہیں فوٹو ویڈیو جو حرام ہے تو مولوی کہنے لگا کہ مولوی سرفراز خود فوٹو کھنچواتا ہے اور اس کے ساتھ آٹھ دس آدمی تو کہنے لگا ہاں کھنچواتا ہے کھنچواتا ہے بےمان ہو میں نے کہا آج جا کے پوچھو وہ بکالے پائے سارے چڑھ کے جی میرے پر کھنچواتا ہے تو بےمانگی کے اندر بھی آدمی زور ہو جاتا ہے اکیلا وہ کتنی بندے تھے یہ مناظر ہاں کے لیے آدمی بندے ساتھ لے کے جائے اچھا جی فار سے ہارون لہذا وہی بے جو ہارون کی طرف میرا امداد ہی والا زمبن دوسری گزارش پہلی گزارش تو وہی ہے ٹھیک ہے نا جی اب دوسری گزارش یہ ہے کہ میرے اوپر ان کا کیا ہے وہ دعوی ہے قتل کا اور واسطے ان کے میرے اوپر ایک گناہ کا دعوی ہے پسندیشہ کرتا ہوں یہ کہ قتل کر دیں مجھ کو تبلیغ سے پہلے کالا تسلی موسا اللہ نے موسا علیہ السلام تسلی دی میں موسا میں جو تیرے ساتھ ہوں جسے خدا رکھے اسے کون چکھے اور غرے کو غرق کرتا ہے دریائے رود میں موسا کو پالتا ہے دشمن کی گود میں ہاں کالا اللہ نے پر میں ہرگز نہیں ترے قریب ہی نہیں آ سکیں گے چلے جاؤ ہمارے آیا چلے کہ موجود انا ماتم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں مستمعون اون تم سب کی باتیں ہم سنتے ہیں فاتحہ چلے جاؤ پھر کے پاس بس کہو اس کو انا رسول و رب العالمین کیا کہو بے شک ہم رسول ہیں رب العالمین کے اب اننا رسول و رب میں دو چیزیں آ گئی اور رب العالمین میں کیا آ گئی توحین رسول میں کیا آ گئی رسالت لکھ توحید و رسالت دونوں آ گئی ان ارسل مارا بنی اسرائیل یہ مطالبہ آزادی بھی آ گیا توحید و رسالت بیان کرو اور آزادی کا مطالبہ کرو کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے یہ کہ آزاد کر دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو ہم شام لے جائیں کالا فرعون کا پہلا اعتراض فراون کا پہلا اعتراض یہ تھا اے بھوسا اے تو تو ہمارے گھر پلا تو تو ہمارے گھر پلا بچہ تھا تیری پرویش کرتے رہے آج ہمیں حق سنانے کے لیے آیا ہے باتیں کرنے کے لیے آیا ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے اے جو تو کر گیا بندہ ہمارا قتل کر گیا تو کتنی اعتراض کیے دو فراون کا پہلا اعتراض کہنے لگا کیا نہ پالا تھا ہم نے تجھ کا اپنے اندر بچہ اور ٹھہرا رہا تو ہمارے اندر اپنی زندگی کے کئی سال سنیجری کو تیس سال کتنے جی سلاسی تیس سال و فالتا فالت کا یہ دوسرا اطراف اور یاد ہے کی حرکت اپنی جو کہ کی تعے بانتا من القافرین اور تو تھا نا شاک میں سے کافرین منا ہم نے تجھ کو پالا تجھے شکر کرنا چاہیے تھا تو نا شاکر انسان بنا ہمارے رشتے دار کو قتل کر کے بھاگ کیا وہ کپتی تھا نا اس کی قوم کا کالا فعل تو ہا ایزان دوسرے اعتراض کا جواب پہلے دوسرے اعتراض کا جواب دیں گے پھر پہلے اعتراض کا جواب دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وہ مجھ سے جو قتل ہو گیا آمدن نہیں ہوا خاطان ہوا کیا ہوا خاتون چوک کے بھائی ایک استاد ہے وہ شاگرد کو سمجھانے کے لیے تھپڑ مارتا ہے ٹھیک ہے نا وہ شاگرد کیا مر جاتا ہے یہ قتل عمد ہے قتل خطا ہے ارادہ تو نہیں تھا قتل کرنے کا ایس مجھ ایسے چوک اس کو کہتے ہیں خطا. تو حضرت نہیں فرمایا وہ قطر خطا ہے میں نے نہیں کیا میں تو اس کو سمجھا رہا تھا کالا دوسرے طرح کا جواب کہنے لگے کیا تھا میں نے اس کو اس وقت درا کہ میں خواتین میں سے تھا زالین کا منہ گمراہ نہ کرنا ہر جگہ زلال کا منہ گمراہ نہیں سورت یوسف کے اندر زلال کا منع عشق بھی آپ نے پڑھا تھا عشق یا زالین کا منع یہ حضرت قطادہ سے ہے روایت لکھو قطادہ سے روح المانی کے اندر لکھا ہوا ہے درانہ رہے کہ میں خاتین میں سے تھا پت بھاگا میں تم سے جب اندیشہ کیا میں نے تمہارا پت بخشا باستے میرے رب نے حکم دانش مندی دین کی سمجھ اور بنایا مجھ کو رسولوں سے یہ کس کا جواب ہے جی ہاں دوسرے, دوسرے اعتراض کا جواب اب پہلا اعتراض اس کا کیا تھا کہ تو ہمارے اندر کیا پلا تھا بچہ تھا ٹھیک ہے ہم تیری پرورش کرتے رہے تو اس کا جواب حضرت یہ دیتے ہیں چھا یہ بھی تو احسان جتلاتا ہے یہ پتہ ہے میری پرورش کیوں ہوئی وہ اس لیے کہ تو نے میری قوم کو غلام بنا رکھا تھا پھر تیرا آڈر آیا کہ ان کے بچے جتنی پیدا ہوں کیا کر دیے جائیں قتل کر دیے جائیں تو تیرا ظلم اور قتل سبب بنا میرے پالنے کا تو نے قتل کا ڈر دیا میری اماں نے ڈر کی وجہ سے مجھے قسم بند کر دیا انوپ میں تیرے پاس آ گیا میں پلا تو میری پروش کا سر سب کیا ہے تیرا ظلم ہے، قتل ہے دیکھو جی تل کا یہ پہلے اعتراض کا جواب تل کا نئے ماتم یہ حمزہ استفام کا معذوق ہے اور استفام بھی انکاری کیا یہ بھی احسان ہے جو تو جتلاتا ہے میرے اوپر ان ابتا بنی اسرائیل لے ان بتا ہے, سلام مقدر ہے باوجہ اس کے کہ غلام بنایا تھا کس کو بنی اسرائیل کو ظلم کرتا تھا بچوں کو قتل کرتا تھا آگے سمجھ کہ تیرا ظلم سبب بنا میری پروش کا کال فراؤن اناد فراؤن موسہاروں نے کیا کہا تھا انا رسولو کیا کہا تھا رب العالمین اب فرون سوال کر رہا ہے کہ رب العالمین کی حقیقت بتاؤ رب العالمین کی کیا حقیقت بتاؤ سونے کا ہے چاندی کا ہے پتل کا ہے تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اللہ کی حقیقت پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا خدا کی حقیقت پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا اللہ تعالی اوصاف سے پہچانا جاتا ہے کیسے کا پھر حضرت نور علیہ السلام سب اوساف بیان کرتے رہے اور خدا کی حقیقت کو کوئی پا سکتا ہے لا جو حد ویو تو سب پڑھایا اپنی کتابوں کے اندر مولانا سادی فرماتے ہیں جہاں متفق بر الٰ تش فرو ماد در کن ماہی یا تش اللہ کی ماہیت کو کوئی نہیں پا سکتا کالا اناد فرآون کا فرعون رب العالمین کیا حقیقت ہے رب العالمین کالا رب السماوات جواب موسا فرمایا وہ رب ہے آسمانوں کا زمین کا جو کچھ اس کے درمیان ہے اگر ہو تم یقین کرنے والے تو یہ اللہ کی صفت ہے یا حقیقت ہے کو صاحب جیان کیے کالل من ہو لہو تحریر فرعون تحریر مانا برنگیختہ کرنا فرعن لوگوں کو برنگیختہ کرنے لگا تحریس کہا فرون ہے ان لوگوں کو جو ارد گرد اس کے تھے کیا نہیں سنتے تم دیکھوئے اس کا رب اور ہے حالانکہ رب تو میں ہوں فرعون کیا کہتا تھا و کمل پھر موسا نے کہا پہلے دلیل آفا کی تھی اب دلیل انخوسی پر رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے باپ دادا پہلو گا کالا انہ رسولا کم فرعون کی بدزبانی زبانی اب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے اوث بیان کر رہے ہیں وہ کمینہ بدزبانی کر رہا ہے کہنے لگا فرون بے شک رسول تمہارا جو کہ بھیجا گیا طرف تمہارے یہ مجنون ہے دماغ اس کا ٹھیک نہیں کالا موسیٰ علیہ السلام نے پھر اوساف بیان کیے رب المشرق اللہ رب ہے مشرقہ مغرب کا جو کہ اس کے درمیان ہے اگر ہو تم جانتے کالا تحدید فرعون فرعون نے کہا البتہ اگر بنایا تو نے معبول میرے سوائے موسا کر دوں گا تو اس کو قیدوں میں سے جیل میں ڈال دوں گا کالا جواب منسا فرمایاں اگر چوں تیرے پاس دلیل باز پھر بھی جیل میں ڈالے گا میرے پاس موجات ہیں دلیل باز ہے کالا مطالبہ فرعون کہنے لگا چل وہ دلیل اگر ہے تو سچوں میں سے فل کا ساہو موجا نمبر ایک بالا اپنا آسا پچانک وہ اجدہ تھا واضح و نازا یاد ہو نمبر دو اور کھینچا اپنے ہاتھ کو کہاں سے کھینچا بغل میں دبا کر کئی درخت پڑا ہے پس اچانک وہ چمکدار تھا واسطے دیکھنے والوں پہ کالا لال ہو کہا پھر نے درباریوں کو جو ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے کابینہ وزیر وزرا کیا کہا بے شک یہ البتہ جادوگر ماہر ارادہ کرتا ہے یہ کہ نکالے تم کو تمہارے ملک سے اپنے جادو کے زور سے ملک دشمن ہے پس کیا مشورہ دیتے ہو کالو ارکان سلطنت کا مشورہ انہوں نے کہا اس کو محلہ دے دو چند دن کی اس کے بھائی کو بھی چپراسی بھیج کے کن کو اکٹھا کرو وہ کن کو اکٹھا کرو جادوگروں کو اکٹھا کرو اور مقابلہ کرو قالو ار جے ار اصل میں کیا تھا ار جے ہو ارجا یور ارجان باپ محلت دو اس کو اس کے بھائی کو اور بھیجو شہروں کے اندر چپراسی لے اے تیرے پاس ساتھ ہر جادوگر ماہر کے آ جی جشن کا دن مقرر ہوا وقت کون ہے چاشت کا سب اکٹھے ہو گئے جمع ہو گئے جا واسطے وقت خاص دن معلوم کے دن معلوم جشن کا وقت خاص زحا کا وکیلا اور لوگوں کو کہا گیا یعنی اشتہار دے دیا گیا لوگوں کے لیے کیا دے دیا گیا اشتہار دیا گیا لوگوں کے لیے کہ کیا تم ہو جمع ہونے والے استفام تل طلبی ہے یعنی جمع ہو جاؤ اس امید پر کہ تابے ہوں گے ہم جادوگروں کے اگر ہوئے وہ غالے جادوگروں کے تابے ہوں گے یا فرعون کے فرعون کے کیونکہ واسطہ جادوگر تھے نا اس لیے واسطے کا ذکر کر دیا وہ کہنے لگے امید ہے کہ جادوگر کیا ہو جائیں گے غالب بھائی ایک, ایک طرف کتنی جادوگر تھے جنہوں نے پتہ نہیں سو سانپ بنایا ہوگا ایک طرف کون تھا کہہ رہا تھا امید ہے کہ تابے ہوں گے جادوگروں کے اگر ہوئے غالب فلما جا جادوگر مطالبہ انام اور انہوں نے مطالبہ کیا فرعن سے اجر کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہوگا اگر ہم غالب ہوئے تو کنہ ناہل غالبین کئی دفعہ پڑھ چکے ہو غالبین منسوخ کیوں ہے کس کی خبر ہے انہ کی نہل کیا ہے ضمیر فاصل کئی دفعہ پڑا ہے کالا نام فران نے کہا ہاں ہاں معاوضہ مالی بھی دوں گا اور تمہیں عہدہ بھی دوں گا کیا ہاں مقررہ بناؤں گا کہنے لگا ہاں اور بے شک تم اس سات بین سے ہو بھئی جو باطل ہوتا ہے نا ہاں وہ پیسے دیکھتا ہے کیا ہاں مقابلے میں پیسے ملے وہ اللہ والا نے یہ دیکھتا کالو موسا کیفیت مقابلہ کہا واسطے ان کے موسا علیہ السلات و السلام نے الکو او پھینکو زور لگاؤ جو کہ تم پھینکنے والے ہو پاس ان نے پھینکا اپنے رسیوں کو اپنی لاٹوں کو اور کہنے لگے کسم ہے وقت فرعون کی عزت میں نا کہنے لگے فرعون کے بخت کی قسم بے شک ہم غالب ہو کے رہیں گے دیکھا جی رسیاں لاٹیاں پھون پھان پھون پھان اور پہلے پڑھا ہے موسا علیہ السلام کے دل میں کیا ہوا تھوڑا سا خوف اللہ نے تسلی دی پر ڈال دے پر ڈال دیا موسا نے اپنے آسا پر سچانا یہ نگلتا تھا ان چیزوں کو جنہوں نے جھوٹ بنا رکھا تھا ان کے سب جھوٹ موٹ نگل گیا وہ جھوٹ رہی تھا وہ حقیقت میں وہ لاتیاں تھیں اور رسیاں تھی لوگوں کی نظر بندی کر دی گئی لوگوں کو ایسے نظر آ رہے تھے کیا سامپ آئے وہ جھوٹ تھا سمجھے کیا فاعل کیا سہارت ساجدین سمرہ مقابلہ مقابلہ کا اب نتیجہ پس جال دیئے گئے جادوگر سیدھا کرنے والے یعنی معجزہ عظیم دیکھ کے اس معجزے نے مجبور کر دیا ان کو اس لیے کہا گیا ڈال دیے گئے کہنے لگے آمن رب العالمین رب موسا و ہارون یہ رب موسا و ہارون کیوں کہا اس لیے کہ فرعون بھی اپنے آپ کو کیا کہتا تھا رب العالمین تو زیادہ وضاحت کی کہ رب العالمین وہی ہے جو موسا اور ہارون کا رب ہے قال آمن تم لہو تحدید فرعون فرعون نے دھمکی دی کہنے گا اچھا ایمان لے اس کے لیے پہلے اس کے کہ میں اجازت دوں کوئی میرے مہمان میرے پاس ہے اجازت بھی نہیں لی معلوم ہوتا ہے کہ بے شک یہ البتہ استاد ہے تمہارا جس نے سکھایا تم کو جا استاد نے تم کو کہا ہے کہ پہلے میں جاؤں گا پھر تمہیں مقابلے کے لیے بلائیں گے تو شکست آری مان لینا پسند کری بے جان لو گے تم کیا لا کتے آئے دیا قوم تفصیل ہے کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو پاؤں کو تبدیل کر کے دائیں ہاتھ بائیں پاؤں اور البتہ سولی پہ چڑھوں گا صاحب کو سولی پہ چاڑ کے تمہارا پیٹ نیزے سے چیر دوں گا کالو استقامت مومن کہنے لگے فران کوئی حرض نہیں تو ہمیں مار دے گا تو ہم کس کے پاس پہنچ جائیں گے اللہ کے ہاں خدا کا دیدار ہوگا یہ تو ہمارے لیے خوش قسمتی ہے اور جان ہی دے دی کوئے یار پر عمر بھر کی بے قراری کو قرار رہی گیا آج میں جان دے رہا ہوں اللہ کو ملوں گا عمر بھر کی بے قراری کو قرار رہا گیا کہنے لگے نہیں کوئی ہر بے شک ہم اپنے رب کی طرف کرنے والے ہیں انتمو ہم تو تمہا رکھتے ہیں یہ کہ بخشے گواستے ہمارے رب ہمارا ہمارے گناہوں کو تو پہلے جو جادو کرتے رہے سب بخشے ان کننا والا المسلمین ان سے پہلے لا مقدر ہے باوجہ اس کے کہ ہیں ہم پہلے پہلے مومن کہ پہلے مومن اس کہ کہا کہ اس مجلس کے اندار میدان مناظرہ کے اندر پہلے مومن یہی ہوئے شہید ہے -e اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن درس حدیث اور اسلحی مواعث ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق جب شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات یا صاحب ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ شہید اسلام ڈاٹ کام